و تصدنصبیلّہ اور روکتے ہوئے اللہ کی راہ سے من آ من ابی ہی جو اس پر ایمان لانا چاہتا ہو و تبغونہ اوجا اور تبغونہ چاہتے ہو تم اللہ کی راہ کو چاہتے ہو تم ایوجن ٹیڑھا وض کو اور یاد کرو از کن تم پریلا جب کہ تم تھوڑے تھے پکت سارا کم تم کو زیادہ کیا مند روح اور دیکھو کئی فقانہ عاقبۃ المفصین کیا انجام تھا فساد کرنے والوں کا وَإن منكم اور ان کا نتوافت تم من کم آمن اور اگرچہ تم میں سے ایک گرو طائفہ ایک گرو من کو تم میں سے آمن و ایمان لایا ہے بل لدی ارسل تو بھی بل اس وہی کے ساتھ اس دین کے ساتھ ارسل تو بھی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے پطا عفت الم امنو اور دوسرا گرو ہے جو ایمان نہیں لایا تو فس برو پر صبر کرو حت تاحکم اللہ بینا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان بہ و خیر الحاق اور وہی ہے جو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے آیتم اسی سے ستاسی تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے فرماتا اللہ تعالیٰ و لوتاً انقا علیہ اور لط علیہ السلام کا ذکر کرو کہ جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے زمانے کے اعتبار سے بھی یہاں پر یعنی کہ قوم سمود کی ہلاکت کے بعد قرآن کریم اکثر و بیشتر قوم لوت کا ذکر آتا ہے اور واقعی ہی یہ قوم ان کے قوم فمود کے بعد پائی گئی ہے تو لوت علیہ السلام کون ہیں لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں جن کا اللہ نے صورت العن میں ذکر کیا فعام لوط کے لط علیہ السلام ان پر ایمان لائے یعنی ان کے اوپر ان کی ربوت کو مانا تو پہلے عراق میں ہی تھے جس کا کہا جاتا ہے اس کے بعد ہجرت کر کے وہ جو ہے وہ شام کی طرف اردن کے ان بستیوں کی طرف نکل گئے جن کو صدوم کی بستیاں کہا جاتا ہے وقالِنّ مہاجرنع ربی اور کہا انہوں نے کہ میں ہجرت کر رہا ہوں رب کی طرف اور بعض کہتے ہیں کہ لط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے یعنی کہ مخالف دین پر تھے اور یہ سراسر غلط چیز ہے لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے اور انہی کے دین پر تھے اور انہی کے دین کی آگے دعوت دیتے تھے اللہ نے ان کو ربوت دی رسالت دی اور انہیں یعنی ان کو اپنی اس قوم کی طرف بھیجا تو میں ولوط انقاء السلام ان کا ذکر کرو کہ جب انہوں نے کہا انہوں نے اپنی قوم سے اتاتون اطور کیا تم آتے ہو بے حیائی کو ما صبا کا من احد من مین کہ جو تم سے پہلے نہیں کی من احد من عالمین جہانوں میں سے کسی نے تو اس قوم کا جرم شرک اور کفر کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا بے حیائی تھا لواتت تھا لواطت یعنی جو ہم جنس پرستی ہوتا ہے تو جس میں مرد جو ہے مرد کے ساتھ شہوت پوری کرتا ہے تو یہ وہ جرم کہ جس کو اسی قوم کی طرح منسوب کیا گیا قوم لود کے ساتھ ہی یعنی اسی کے اسی کے نام سے اس کو منسوب کر دیا گیا تو فرمایا انہوں نے کہ تم عطا تورفاحشہ کیا آتے ہو ایسی بے حیائی کو ما صبا کا من احد کہ جو تم سے نہیں کی تم سے پہلے کسی نے من العالمین جہانوں میں سے یعنی میں سے کسی نے نہ کرنے کا مانا کہ انسان تو انسان بلکہ کسی جانور نے بھی یہ کام نہیں کیا اور نہ ان سے پہلے کبھی نے کیا کسی نے کیا, کیا کسی جانور نے خاص طور پر اور نہ آج تک کسی جانور نے ایک چیز کی ہے تو تم ایسے بے حیائی کرتے ہو ایسا کبھی کام کرتے ہو کہ جو کسی جہانوں میں سے کسی نے کیا حتیٰ کہ عبد الملک کے بنمبر جو اموی خلیفہ ہے اور جنہوں نے دمشق کی جامع مسجد بنائی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قوم لود کا یہ واقعہ قرآن میں ذکر نہ کیا ہوتا تو میں اس بات کو نہ مان، نہیں ماننے والا تھا کہ کوئی اس طرح کا کام بھی کر سکتا ہو یہ بھی چیز دنیا میں ہو سکتی ہو یعنی اس قدر یہ وہ چیز ہے کہ جو لوگوں کی بلکہ مخلوقات کی فطرت کے خلاف ہے فطرت کے ان کے مزاج کے خلاف ہے تو کہا انہوں نے کہ تم ایسی بے حی کرتے ہو ما سوا کا کم بہ من حدم کہ جو جہانوں میں سے کسی نے کی ان قلطعتون رجا ل شاہ و تم بے شک تم آتے ہو مردوں کو اپنی شاہوت پوری کرنے کے لیے مردوں سے اپنی شاہت پوری کرتے ہو مندون النساء عورتوں کو چھوڑ کر بل ان قوم مسرفون بلکہ تم قوم ہو حدوں سے بڑی ہوئی یعنی ایسی بے حیائی کہ جو جہانوں میں سے کسی نے نہ کی جو مخلوقات کی صرف انسان نہیں بلکہ مخلوقات کے بھی فطرت اور مزاج کے ہی خلاف ہے تو اس قدر حد سے بڑھ جانا ہے اس قدر زیادتی اور اس قدر یہ بے حیائی تو قوم کو کہتے ہیں کہ تم کیسا یہ کام کر رہے ہو کہ جو فطرت کے خلاف ہے لیکن یہ وہ بے حیائی جو کہ فطرت کے خلاف جس کو لوۃ علیہ السلام بھی اس انداز سے اس کی قباحت بیان کرتے ہیں اور ان کے بعد بھی لوگ جو ہیں اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ یہ چیز ہونا کیسے ممکن ہے آج یہی چیز جو ہے وہ کافروں کے یہاں جو اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ بڑے محذب اور بڑے دنیا کے اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں ان کے ہاں یہ جرم اور یہ بے حیائی یہ قباحت یہ فاہ, یہ فاہ فاہشی جو ہے ان کے یہاں باقاعدہ طور پر ایک جرم ایک قانون کے طور پر جو ہے ان کے ہاں وہ پاس ہو رہی ہے اور اس کے قانون بن رہے ہیں اور اس کو قانون کے طور پر اس کو جو ہے لوگوں کو اس کے اجازت دی جاتی ہے جسے سے پتہ چلتا ہے کہ قوم لوت تو جو تھی وہ تھی یہ قومیں جو کس قدر بے حیائی بدکاری میں اور ان قباحتوں میں آگے بڑھ چکی ہیں جو اپنے آپ کو بڑے مہذب سمجھتے ہیں اب وہ تو جو اپنے آپ کو مہذب سمجھ کر یہ قباحتیں اور یہ جرم کر رہے ہیں کر رہے ہیں لیکن ان سے زیادہ بے وقوف احمد وہ لوگ ہیں کہ جو ان کی ان کو دیکھ کر جن کی آنکھیں چندھیاتی ہیں کہ بڑے بڑے ترقی یافتہ ہیں ان کی تعریفیں ہوتی ہیں دن رات تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو جو احمق اور بے وقوف ہیں وہ ہیں لیکن ان سے بڑھ کر جو بے اور احمق یہ لوگ ہیں کہ جو ان کی تہد و تمدن سے جو ہے بڑے متاثر ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اصل یہ وہ لوگ ہیں تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی اس قباحت کو اس انداز سے بیان کیا کہ ایسا جرم کہ جو کائنات میں کسی نے نہیں کیا جہانوں میں سے کسی نے نہیں کیا اب آگے سے قوم کا جواب کیا تھا بماں کا جواب قوم ہی اور نہیں تھا ان کی قوم کا جواب اللہ ان قال و اخرجوہ منقریتی مگر انہوں نے کہا کہ ان کو نکالو اپنی بستی سے ان نام عناسّیا طارول کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے پاک صاف رہنا چاہتے ہیں یعنی قوم کی بے حیائی کی انتہا یہاں تک پہنچی ہوئی کہ نہ کہ صرف انہوں نے اس جرم کا اعتراف کیا اور سمجھا کہ واقعی ہم جو کر رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں ضمیر اس حد تک مر چکے ہوتا ہے جب تو اس وقت انسان کے سامنے اس کی بڑ سے بڑی سے بڑی بے حیائی بھی اس کو بہت اچھی لگتی ہے اسی لیے لک نبی صلی اللہ وسلم نے کیا فرمایا کلّل ران اعلیٰ قروب اہم سو متفین اس کے اس آیت کی تفسیر میں آپ نے کیا فرمایا کہ ران کیا ہے کہ وہ سیاہ نکتہ ہے جو دل پر پڑتا ہے انسان کے گناہ کرنے کی وجہ سے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑتا ہے اور اگر وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے تو نکتہ مٹا دیا جاتا ہے اس کو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر توبہ نہیں کرتا ایک گناہ کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو نقطے پڑھ پڑھ کے دل سیاہ ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ دل کالا سیاہ ہو کر وہ پھر اندھا ہو جاتا ہے کل کوزی مجخین اب میں جس طرح کے کسی سراہی کو الٹا رکھا ہو کہ جس میں کو پانی وغیرہ جانے کی کوئی چانس نہ ہو اس کا امید نہ ہو تو ایسے ہی وہ دل پھر الٹا ہو جاتا ہے لا اللہ عارف و معروف ولا ان کی کرن کہ اس میں کسی نہ نیکی کی تمیز اور پہچان ہوتی ہے نہ کہ برائی کا پتہ ہوتا ہے بلکہ نیکی اس کے ہاں برائی اور برائی اس کے یہاں نیکی بن جاتی ہے تو یہ ہے جب قوموں کے مزاج اور ان کے دل پلٹتے ہیں تو کس انداز سے ان کے یہاں جو برائیاں نیکی بن جاتی ہیں تو یہاں بھی ان کے ضمیر اس قدم مردہ ہو چکے تھے کہ چے جائے کہ اپنی برائی کا اعتراف کرتے اور سمجھتے کہ ہم واقعی غلط کام کر رہے ہیں انہوں نے کیا کہا مما کا نا جواب قوم نہیں تھا ان کی قوم کا جواب اللہ ان قال و اخرجوحم خریتم کہا انہوں نے کہ ان ان کو نکالو اپنی بستی سے ان لو تعلیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے ان کو نکالو ان کی بستی سے انَََ عناسو یا تو ہرون کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے پاک صاف رہنا چاہتے ہیں یعنی ان کی نظر میں اس طرح کے لوگوں کا ان کے درمیان رہنا بھی جو ہے وہ ایک غلط چیز تھی یعنی ان کو اس طرح کے یعنی کہ دودھ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے جو پاک باز لوگ تھے ان کا اپنے درمیان رہنا بھی گوارا نہ تھا اس قدر برائی بے حیائی کے انتہا کو پہنچے ہوئے اور آج بھی وہی چیز ہے یہ صرف اس قوم کے باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان اسی لیے کیے ہیں لوگوں کو عبرت اور سبق دلانے کے لیے اور تاریخ کو دہرانے کے لیے کہ یہ جو آج تم دیکھتے ہو اور آج ہم دیکھ رہے ہیں برائی بے حیائی کے انتہا اور برائی بے حیائی کرنے والوں کو ایمان والوں کا وجود بھی برداشت نہیں ہوتا نیکی پر چلنے والوں حیا حیا حیا کرنے والوں کا ایمان ان کا اپنے وجود بھی برداشت نہیں ہوتا یہ کوئی آج کی چیز نہیں بہت پرانی چیز ہیں تو انہوں نے کہا انناس یا طوطا یہ کہ بڑے پاک باز رہنے والے لوگ ہیں اپنے آپ کو بڑا پاک صاف سمجھتے ہیں تو ان کو اپنی بستی سے نکالو فنجئی نہ ہوا <أَحْلًا> اللہ ماتا ہے کہ ہم نے بچا لیا ان کو لوت علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے اوپر عذاب کی جو تفصیلات ہیں اس کا آگے صورت حود میں ذکر آ رہا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا نوجوانوں کی شکل میں تو جب لوت علیہ السلام کے پاس آتے ہیں فرشتے نوجوانوں کی شکل میں خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آتے ہیں تو لوت علیہ السلام ان کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ قوم کی قباحتوں کو جانتے تھے کہ قوم کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کیا بدماشی کریں گے تو بڑے پریشان ہوتے ہیں لیکن فرشتوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو یہ قوم ہم تک نہیں پہنچنے والے ہم اللہ کے بیجے ہوئے فرشتے ہیں اور یہ وہی فرشتے ہیں جو اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کر آ رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو مہمان سمجھ کر کیا کیا اور جا ایک بچھڑا بھون کر لے آئے اور جب ان کو پیش کیا اور دیکھا کہ وہ نہیں کھا رہے تو بڑے وہ ان کے حیران ہوئے پریشان سے ہوئے کہ کیوں نہیں کھا رہے تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اس سے ہمیں ایک عقیدے کی چیز معلوم ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو غیب کا علم تھا ابراہیم اسلام اللہ کے خلیل ہے اور نبی کریم علیہ السلط کے بعد انبیاء میں سب سے بڑا ان کا مقام ہے لیکن اس کے باوجود ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ آنے والے فرشتے ہیں یا انسان ہیں حتیٰ کہ نہ کسی صرف پتہ نہیں چلا بلکہ ان کی ضیافت کے لیے ان کے مہمانی کے لیے بچھڑا بھون کر لے آئے اور نہ کھانے پر پریشان ہو رہے ہیں اور لوط علیہ السلام کے پاس بھی جب آتے ہیں تو لوت علیہ السلام بھی ان کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ خوبصورت نوجوان اور قوم کے بدماشی جانتے ہیں کہ قوم کس کا بدماش ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کو علم غیب نہ تھا اگر ان کو علم غیب ہوتا تو یہ ساری چیزیں نہ ہوتی تو وہ آتے ہیں ان کے پاس اور آ کر قوم کی تباہی کا ان کو بشارت دیتے ہیں کہ تمہاری قوم کی تباہی ہونے والی ہے اور لوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم سناتے ہیں کہ تم اور تمہارے گھر والے جو ہیں اپنے ساتھ ایمان لوگوں کو لے کر یہاں سے بستی سے نکل جاؤ کیونکہ اس بستی پر عذاب آنے والا ہے تو فمات انجینا ہوّ مرآ ہو قانت الغابرین کہ ہم نے بچا لیا ان کو اور ان کے گھر والوں کو اور گھر والوں سے اس سے باد نے مانا لیا ہے کہ لوت علیہ السلام کے اوپر صرف ان کے چند گھر والے ایمان لائے تھے ان کی بیٹیاں یا ان کے چند رشتہ دار وغیرہ کو ان کے گھر والوں میں سے صرف وہی لوگ ایمان لائے تھے باقی قوم ان پر ایمان نہ لائی اللہ مراتا ہو سوائے ان کی بیوی بی کے جس کا لانا قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے اس کے کافر ہونے کا بلکہ تحریم میں کھلے الفاظ میں ان کو کافر بیان کیا ہے کہ وہ کافر تھیں وہ بھی اور نو علیہ السلام کی بیوی بی بھی اور لوط علیہ السلام اللہ کے انبیاء ہونے کے باوجود بھی ان, ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے علم مراتا سوائے ان کی بیوی بی کے کا من الغابرین جو تھی غابرین پیچھے رہنے والی یا ہلاک ہونے والی تباہ ہونے والی میں سے اور جو دلیل ہے اس بات کی کہ واقعی ان کے اوپر ایمان لانے والے ان کے گھر والوں میں سے اور کون تھے جس طرح کہ سورج داریات میں اللہ نے اس کا بیان فمایا ہے فخر جنا منقا رفیع ہا مرمن فما وجد نافی ہاغ ربی طرمسلم فخرجنا منقا نفی ہے من المین کہ ہم نے اس بستی سے نکال دیا جو ایمان لانے والے تھے فما وجد نافی ہا غیر ربعی ترمسلمین تو ایمان لانے والے سوائے ایک مسلمانوں کا گھر اس کے سواب کو دوسرے لوگ نہ تھے <خصوص> اور ان کی بیوی سنا نہ کہ صرف کافر تھی بلکہ قوم کی جاسوس تھی کہ لو علیہ السلام کے پاس اگر کوئی لوگ آتے کوئی مہمان آتے کوئی اس طرح کی چیز ہوتی تو قوم کو جا کر بتاتے کہ وہ کیا کیا یعنی کہ ان کے پاس مہمان آئے ہیں تاکہ قوم اپنی بدماشی کرے لیکن اس سے بڑھ کر کوئی مزید اس کی قواہت نہ تھی یعنی وہ قوم ان کی بیوی جو ہے اس جرم میں مبتلا نہ تھی کہ جو قوم کا جرم تھا قوم کا جو جرم تھا لبادت کا اور بے مدفیلی کا یہ لوت علیہ السلام کی بیوی اس چیز میں نہیں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی بیویوں کو جو ہے ان چیزوں سے مبرہ رکھتا ہے کہ وہ اگرچہ بعض اوقات کفر تو ہو سکتا ہے لیکن اخلاقی طور پر جرم جو ہے ان کا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ اس میں بدات خود نبی کا گھرانہ جو ہے اس پر تہمت لگتی ہیں اب لوت علیہ السلام کی بیوی کافر ہونے کے باوجود بھی اگر اس اس جرم سے مبرہ ہے کہ جو قوم کا جرم تھا تو چیز ہے کہ آپ صلی وسلم کی ازواج متحرات میں سے کسی کو اس طرح کا جرم یا ان کے اوپر اس طرح کی تہمت لگائی جائے جس طرح کہ حضرت عائشہ پر منافقوں نے اور بے نے تہمت لگائی اور آج تک وہ بے ایمان تہمت لگاتے چلے آ رہے ہیں اور اسی لیے علماء کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ کے اوپر اگر کوئی تہمت لگاتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ سیدھی قتل ہے کیونکہ وہ قرآن کو جھٹلانے والا مرتد ہے تو کہنے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ نے امبیا کے امبیا کے گھرانے کو جو ہے وہ اخلاقی لحاظ سے محفوظ رکھا کہ اس پر کوئی کسی پر حرف نہ آئے لیکن کفر کا ہو جانا شرک کا ہو جانا یہ چیزیں رہی ہیں اور ان سے پہلے لو علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی تو فرماتا یعنی کہ اللہ علم سوائے ان کی بیوی کے قانت اپنے لغابرین جو تھی پیچھے رہنے والے ہلاک ہونے والوں میں سے یعنی پیچھے رہے بستی میں اور پیچھے رہنے کا انداز کہ لطع علیہ السلام نے ان کو بتایا نہیں کہ وہ نکل رہے ہیں جا رہے ہیں یا ان کو بتایا لیکن وہ نکلی نہیں لیکن اس کا کوئی تفصیلات قرآن و حدیث میں نہیں آتی کہ پیچھے کیسے رہی ام ترنا علیہ اور ہم نے برسائی ان کے اوپر خوب بارش ام ترنا علیہ ہم نے اس کے اوپر یعنی اس بستی کے اوپر خوب بارش برسائی اور صرف بارش نہیں برسائی بلکہ صورت حد میں جس طرح علیہ صاف ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور صرف یہ نہیں کہ وہیں سے بستی کو اوپر سے نیچے کر دیا بلکہ جس طرح کے روایات میں آتا ہے کہ جبرا علیہ السلام آئے یعنی وہ فرشتے جو ان کے پاس آئے تھے تو جبرا علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو اپنے پر پر اٹھایا اور یہ صدوم کی بستیاں ہیں جن کی یعنی کہ علاقہ جو ہے یہ جارڈن کے تقریباً جو مغربی اس کا کنارہ یعنی کہ مغربی ہے بحرہ میت جس کو کہا جاتا ہے ڈیڈ سی اس کے کنارے پر بعض کہتے ہیں کہ ڈڈ سی ہی ان بستیوں کی ہلاکت کی وجہ سے یہ وجود میں آیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ڈڈ سی کے کنارے پر یہ بستیاں تھیں یعنی اور بسیاں چھ سات یا ایس سے بڑی زیادہ ان کی تعداد تھی یہاں پر بھی تھی اور کچھ اور بھی علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی لیکن جن بسوں کی تباہی کا ذکر آتا ہے وہ یہاں پر تو ان کو جو ہے وہ فشتوں نے اپنی پروں پر اٹھایا رجب اللہ اسلام نے اور آسمان کی بلندیتوں کے لے گئے حتیٰ کہ بعد روایتوں میں آتا ہے کہ آسمانوں کے فشتوں نے ان کے مرغوں کی آوازیں سنی اور وہاں سے ان کو جو ہے پلٹا کر پھینکا گیا اور صرف پھینکا ہی نہیں گیا بلکہ, بلکہ اس کے اوپر کہ اللہ کا کیا ماتا ہے متارا کہ اللہ تعالیٰ کا اس قدر غضب اس قوم کے اوپر کہ اللہ نے نہ کہ صرف ان کو پلٹا کر ہلاک کر دیا اور داری بات ہے اتنی بلندی سے جب پلٹا کے پھینکے گئے تو اس میں کون بچے گا تو نہ کہ صرف اس انداز سے ان کو ہلاک کیا بلکہ ان کے اوپر مزید پتھروں کی بارش کی کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس قوم کے اوپر کیا غضب تھا کس قدر غصہ تھا اور جرم کیا تھا وہ یہ لبات کا جرم اس بد کا فحاشت اس فحاشی کا جرم کہ جو آج باقاعدہ ایک قانون پاس ہو کر لوگوں کے اندر لوگوں کے یہاں اس کو اس کی اجازت دی جا رہی ہے اور ان لوگوں کو بڑے ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے بڑے مہذب سمجھا جاتا ہے اور مہذب سمجھنے والے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہی جیسے بے ایمان انہی جیسے بے حیا ہے وہ ام علی متعارن ان کے اوپر ہمیں خوب بارش برسائی پتھروں کی فن درکی فقانہ آقبۃ المجرمین پس دیکھو کیا انجام تھا جرم کرنے والوں کا اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قوموں کو ہلاک کرنے پر آتا ہے تو کس انداز سے اللہ تعالیٰ کا انتقام ہوتا ہے کہ کس انداز سے ان کو تباہ کیا حتیٰ کہ پوری رہتی دنیا کے لیے ان کو عبرت اور سبق بنا دیا اس کے بعد مایاب علا مدین آ خاک اور مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو مدین کیا ہے یہ تقریباً صحرائے سینا اس کا مغربی ساحل اور سعودیہ کا جو موجودہ علاقہ ہے تقریباً جارڈن کے قریب کا اس کا مشرقی جو بحر احمر کا ساحل ہے تقریباً یہ علاقہ ہے مدین کا اور مدین کا ذکر شعیب علیہ السّلام کے حوالے سے بھی آتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی واقعے میں قصے میں ان کا ذکر آتا ہے کہ جب وہ مصر سے بھاگتے ہیں پھر ان کا آدمی مارنے کے بعد تو بھاگنے کے بعد کہاں جاتے ہیں علامات ولم متوجہ اللہ مدین علامدینہ ولم ماتوجہ علامدین کہ جب انہوں نے توجہ اپنے ارادہ کیا نکلے وہ مدین کی طرف تو مدین کی طرف آتے ہیں تو مصر سے آنے کے بعد یعنی سہراسینہ اور سہرا سینہ کے آخر یعنی کہ جو مغربی کنارہ ہے تقریباً اور جو اس وقت سعودیہ کا جس کو اقبا کی بندرگاہ کہا جاتا ہے یعنی اس یہ علاقہ جو ہے تقریباً یہ مدین کی بستیاں یہاں پر تھیں اور مدین تھے تھے کیا کیا یہ اس جگہ کا نام ہے یا اس قوم کا نام ہے کہا جاتا ہے کہ یہ اس قوم کا نام ہے اور اصل مدیان ہے اس کا نام کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے کہ جو آپ کی ایک دوسری اس بیوی سے تھا جو حاجر اور سارہ کے علاوہ تھا آپ کے دو بیٹے ایک حاجرہ تھی حاجر جس کو کا اصل نام ہے جو جس سے اسماعیل علیہ السلام تھے اور دوسری ان کی بیوی سارہ تھی جن سے اسحاق علیہ السلام تھے اور کہا جاتا ہے تاریخی طور پر کہ ان کی اور بھی بیویاں تھیں تو جس میں ان کے ایک بیٹے مدیان نام کے تھے تو اسی انہی کی جو اولاد تھی وہ ان کے اولاد ہی کو ان کہ اس قوم کو جو ہے ان کے مدین کا نام دیا جاتا تو فرماتے ہیں بلا مدیانہ خام شعیبہ اور مدین کی طرح بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو تو ایسے معلوم ہوا کہ شعیب علیہ السلام بھی اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے اور شعیب علیہ السلام کے یہاں پر بھی ذکر آتا ہے مدین کے حوالے سے اور ایک دوسری ہے ان کا ذکر آتا ہے بعض جوگوں پر جس کا کہ شع میں ہے کہ ان کو ایکا کی طرح بھیجا گیا ای کیا چیز ہے ایكا اس کے مختلف یعنی اس کی تفسیریں ہیں بعد جب كہتے ہیں کہ جگہ کا نام ہے بعد کہتے ہیں درخت کا نام ہے تو لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے تو ان کو ان کا بھائی نہیں قرار دیا جس جی سے رمان نے اخذ کیا ہے کہ شعیب علیہ السّلام صرف ان کی طرف ان کو دعوت دینے گئے تھے اس قوم میں سے نہیں تھے اور اصل شعیب علیہ السلام کا تعلق جو ہے اس مدین اس قوم کے ساتھ تھا تو مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السّلام کو کالیہ قوم عبداللہ مالکمن الٰٰن غیر تو کہا انہوں نے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی مَا لَكُم من الٰٰن غیر نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کو معبود برحق یہ وہی دعوت توحید جو ہر نبی کی رہی ہے قدجا ادکم بینہ تم مبی کم یقیناً آ گئی کھلی دلیل تم رب کی طرف سے وہ بتاتے خود شعب علیہ السلام ہوں ان کی تعلیمات ہوں ان کا لاہ ہوا دین ہو فوف القیل بلمیزانہ پس پورا کرو ماپ تول کو ماپ اور تول کو پورا کرو بلایا تب خسن نہ اور نہ لوگوں کی چیزوں میں کمی کرو ان کو چیزیں دیتے ہوئے کمی نہ کرو بلایا تفصوف العرد اور نہ فساد کرو زمین میں بادہ اصلاحی اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد اس سے معلوم ہوا کہ قوم شعیب کی غلطیاں ان کے گناہ جو ہے وہ کفر کے شرک کے علاوہ کچھ اور بھی تھے اس میں ایک بہت بڑا ان کا جرم جو تھا وہ ماپ تول میں کمی تھا اور دوسرا ان کا جرم جو تھا وہ ڈاکہ زنی تھا ڈاکہ زنی راہ زنی کہ جو لوگوں گزرتے کافرے گزرتے ان پر لوٹ مار کرنا کیونکہ یہ مدین کی یہ بستیاں جو تھیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دو بڑے تجارتی جو قافلوں کے رستے تھے ان پر تھیں ایک قافلہ جو یمن کے اور شام کی طرف جاتا چونکہ اس ساحل پر تھیں تو ان کے قافلے اس ساحل کے پاس سے گزرتے تو ایک تو ان قافلوں کے حوالے سے ان پر ڈاکے مارتے اور دوسرا رستہ تھا عراق سے مصر کا عراق سے مصر کا تو یہ بھی ان کے ان کی بستیاں اس رستے پر بھی پڑتی یعنی کہ اس ایسے چوراہے پر تھیں کہ جہاں پر جو ہے مصر سے عراق کا بھی راستہ ان کے اوپر ان کے پاس سے گزرتا اور شام سے یمن کا رستہ بھی ان کے پاس سے گزرتا اور بڑے بڑے تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے تو دوسرا بڑا ان کا جرم یہ تھا کہ یہ تجارتی قافلوں پر جو ہے ڈاکہ زنی کرتے ان قافلوں کو لوٹتے تو اسی محفعوف القیل والمیزان تو پہلا جرم ان کا بیان کیا کہ اپنے میزان اپنے ماب کو پورا کرو ولا تب خاص اللہ اور لوگوں کو دیتے ہوئے کمی نہ کرو کیونکہ عام طور پر ماپ میں کمی کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں کہ جب چیز لیتے ہیں لوگوں سے پوری پوری لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو ان کو کم دیتے ہیں وہ کم دینے کے مختلف طرح کے جو انداز ہوتے ہیں کبھی وہ باڑھ جو ہوتے ہیں انہی کے اندر کو کمی کر دی لیتے ہوئے باٹ بڑا بنا لیا اس کو بھاری بنا لیا بال خود جس چیز سے ماپ ماپا جاتا ہے چیز کو وہ چیز بڑی بنا لی اور دینے والی چیز چھوٹی کر لی اس طرح کے مختلف طرح کے جو ان کے انداز ہوتے ہیں اور جس کے اللہ تصول مطفین نے ذکر فما ہے وَََََََطفين اللہدين عيدطططعنصيى استطفون ويداكال اوظن وحم يقسرون کہ تباہی بربادی ہے ان لوگوں کے ليے جو کمی کرتے ہیں جو مابطول میں کمی کرتے ہیں جب لوگوں سے لیتے ہیں تو چيز پوری پوری لیتے ہیں اور جب ان کو دیتے ہیں تو ان کو کم دیتے ہیں۔ اور كوئى شک نہیں كہ يہ بہت بڑا جرم ہے یعنی اخلاقی لحاظ سے بھی مالی طور پر بھی اور اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ اس سے سختی سے منع فرمایا ہے اور جو حرام خوری کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ فعوف القیل والمیزان پس پورا کرو ماپ اور طول کو بلا تب خس النا سے اہم اور نہ لوگوں کی چیزوں میں کمی کرو بلا تفصوف العرد اصلاحہ اور نہ فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد تو ایک تو فساد القاع زنی کا تھا جو قافلوں کو لوٹتے تھے اور دوسرا ان کا سب سے بڑا فساد خصوصاً بعد اصلاحی حق کا لفظ ہم کو مانا دیتا ہے ایک دوسرے فساد کا وہ کون سا فساد ہے وہ کفر و شرک کا ہے یعنی کہ ایمان کا فساد دین کا فساد جو ہے تو زمین کی اصلاح ہو جانے کے بعد جو ہے اس میں فساد نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے اور انبیاء کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ زمین کی اصلاح ہوتی ہے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے ان کے عقیدے سے ہی ہوتے ہیں اور جب نبی چلا جاتا ہے قوم کا فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک تھوڑا بہت جو وقفہ آتا ہے اس کے دوران پھر سے جو ہے قوموں کے درمیان وہ اخلاقی بگاڑ پر, پر شروع ہو جاتا ہے تو ان کا اخلاقی بگاڑ ان کے عقیدے کا بگاڑ شروع ہو جاتا ہے شرک شرک و کفُن کے اندر شروع ہو جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اللہ نے امبیا کو بھیج کر اور سدھاری بات اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جو تعلیمات چل رہی تھیں تو بلکہ قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مومن کہلاتے تھے اسی لیے آخر, کے آخر میں کیا فرمایا خیر القم انکن مؤمنین یہی تمہارے بہتر ہے اگر تم ہو مومن تو وہ باقاعدہ طور پر ایمان کے دعوے دار تھے اور صرف یہ قوم شعیب ہی نہیں بلکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو ہر زمانے کے کافر خصوصا جلد کا قرآن کری میں ذکر آتا ہے وہ اپنے آپ کو ایمان کے دعوے دار کہلاتے تھے حتیٰ کہ عرب کے مشرق قریش وہ بھی کیا سمجھتے تھے کہ اصل سچا دین ہمارا ہی ہے اور اپنے آپ کو دین ابراہیم کے دعویدار کہتا ہے کہ اس کا دعوی کرتے تو کہنے کا مقصد کہ ہر زمانے کے مشرق اور کافر اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہمارا ہی دین اور ایمان سچا ہے اور ایمان کس چیز پر ہوتا ان کا اصل تو جو ان کا دعویٰ ہے اللہ پر ایمان کا ہوتا ان کا جو دعوے کی حد تک جو ہے ایمان اللہ پر ایمان کا دعویہ ہوتا ان کا اس سے معلوم ہوا کہ جن قوموں کے ہم واقعات پڑھ رہے ہیں چاہے وہ قوم نوح ہو یا قوم عادت امود یا قوم لوت ہو یہ ساری وہ قومیں ہیں کہ جو یہ نہیں کہ اللہ کو جانتی مانتی نہیں تھی بلکہ اللہ کو مانتی تھی بلکہ ایمان کا دعویٰ تھا اور باقاعدہ یہاں پر میں ان تو اگر تم مومن ہو تو ان کا دعویٰ اللہ پر ایمان ہی کا ہوتا تھا لیکن اس ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ ہوتی تھی کہ جو ہر زمانے میں مشرکوں کا انداز رہا ہے کہ اس میں ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ ہوتی کہ جس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کافر قرار دیتا ان کی اصلاح کے لیے امبیا ان کو بھیجتا اور ایمان نہ لانے پر اصلاح نہ ہونے پر پھر ان کے اللہ تعالیٰ تباہی کرتا میں کہ ذالکم خیر القم ان کو یا بات کرتے ہیں ہے کہ زمین کی اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں فساد نہ کرو کہ امبیا کی تعلیمات وہ جو اس کو نہ بگاڑو اور کفر و شرک نہ پھیلاؤ ذالکم خیر القم ان کو اگر اسی میں تمہاری بہتری بھلائی ہے اگر تم واقعی ایمان والے ہو یعنی سچے مومن ہو تو اگر تم واقعی سچے مومن ہو تو اپنے اس کفر و شرک کو چھوڑو اپنی اس بدماشی کو اس یعنی کہ کی کمی کو ان چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ راستوادی پر چلو اور سچے دین پر چلو اگر تم مومن ہو مالیا تا قودو بک السرات تو اس لیے ان کے ڈاکہ دنی کا ذکر یہاں فرماتے ماتو اللہ نے کی فمایا مولیا تا اور نہ بیٹھو, اور بیٹھو بی ہر رستے پر تو لوگوں کو دھمکاتے ہوئے لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہوئے کیونکہ تو عیدون ایک ہوتا ہے وا یا ایک ہوتا ہے او آدھا یو کے معنی وعدہ کرنا کسی اچھی چیز کا اور او آدھا یہ بھی وعدہ ہی ہے لیکن کون سا وعدہ کسی دھمکی کا جس کو ہم دھمکی دیتے ہیں بار کہتے ہیں کہ وعدہ کرنا کسی بری چیز کا کہ کسی کو نقصان پہنچانے کا وعدہ اسی سے تو عیدون کہ لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہوئے ہر رستے پر نہ بیٹھو اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ اس قوم کا یہ کام تھا کہ ڈاکہ زنی ان کا باقاعدہ یہ پیشہ تھا وہ تصدون انصبیل اللہ من عام نبی و تب وجہ ایک تو تم ڈاکہ دنی کرتے ہو لوگوں کو لوٹ مار کرتے ہو اور دوسرا وہ تصدون انصبیر اللہ اللہ کی راہ سے روکتے ہو من آ منبی جو اس پر ایمان لاتا ہو یعنی جو ایمان لانا چاہتا ہو اللہ پر اللہ کے دین پر چلنا چاہتا ہو تو تم ان کو روکتے ہو چاہے وہ روکتے ہو اپنے ہاتھوں سے زبردستی سے یا مختلف طرح کے پراپیہ گھنڈے شبہات پیدا کر کے اللہ کے دین کے خلاف دین کی اللہ کے ربیوں کی تعلیمات کے خلاف ان کو یعنی کہ روکنے کے مختلف انداز جو ہم پہلے ذکر کرتے چلے آئے ہیں کہ کبھی تو یعنی کہ ان کو سختی سے روکنا ان کو قتل کرنا اور ان کو زبردستی دین پر نہ چلنے دینا اور دوسرا کبھی شبہات پیدا کر کے اس طرح کے پرپے گڈے کر کے کہ جس میں لوگ جو ہیں اللہ کے دین کے بارے میں مترفر ہوں اور سے دور ہوں جو ایمان لاتا ہے اور تبغو رہا اور چاہتے ہو کہ اللہ کا یہ دین اللہ کا رستہ سیدھا نہ رہے بلکہ ٹیڑھا پن چاہتے ہو اس میں بس کرو ادن تم اور یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے بس تم کو زیادہ کیا یعنی ظاہری بات قوم ہلاک ہونے کے بعد صرف وہی باقی رہتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں اور ایمان والے عام طور پر چند ایک رہے تھوڑے ہی رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں چند ایک سے جو ہے وہ نسلوں کو بڑھاتا اور قومیں زیادہ ہوتی میں عوض اور یاد کرو اذ کنتم تم جبکہ جب کہ تم تھوڑے تھے فکر سرا پک تم کو زیادہ کیا اور یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی شک نہیں کہ نعمت ہے کہ قومیں کس جس قدر زیادہ ہوتی ہیں ان کی قوت اور طاقتیں زیادہ ہوتی ہیں مندروں کے فقانہ عاقبۃ المرشدین اور دیکھو کیا انجام ہوا تھا فساد کرنے والوں کا کہ جو دنگا فساد تم کر رہے ہو لوٹ مار کا اور کفر و شرک اور برائی بے, بے حیائی پھیلانے کا کے, کے کام کرنے کا تو یہ جرم یا یہ فساد جو ہے دیکھو کہ اس طرح کے فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے اور دیکھنے کا معنی ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرو اس سے سبق حاصل کرو مِّنكُمْ اُرسِلْتُ اور ان کا نہ طوائف تم من اور اگر طائفتم اے گرو من تم میں سے آ منو بلد ایمان لایا ہے اس پر جس پر جو میں لے کر آیا ہوں اللہ کے دین پر اللہ کی وہی جو میں لے کر آیا ہوں تو میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا ہے جس میں اس بات کی دلیل ہے کہ شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والے کچھ لوگ تھے اور ہمیشہ تھوڑے تھے لیکن کچھ لوگ ان اس پر ایمان لائے معطافت الم امین اور دوسرا گروہ جو ایمان نہیں لائے تو جو ایمان نہ لانے والے تھے پھر ان کو وارننگ دیتے وارننگ دیتے کیا فرماتے ہیں فس برو پر کرو حتیٰکم اللہ ہُب رانا جہاں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور اللہ کا فیصلہ کیا ہوگا کہ ایمان والوں کو بچا لے گا اور دوسروں کو تباہ برباد کرے گا بہوا خیر الحاکمین اور وہی ہے جو سب سے بہتر فیصلے کرنے والا ہے اس کو مکمل کرتے آگے قارم الدین من قومی کہا سرداروں نے جو ان کی قوم میں سے تقبر کرنے والے تھے لنخریجن کہ ایشو کہ ہم تم کو ضرور نکالیں گے ایشعیب نخ جنک جو شور میں لام لگا ہے اور آخر میں جس نون کے اوپر شد ہے دونوں کیا ہے تاکید کے لیے کہ ضرور ہم تم کو نکالیں گے یا شعیب اے شعیب بلطینہ آ منآ اور جو تور ایمان لائے ہیں من قر اپنی بستی سے او لتعودن النفی مل لطینہ یا پھر تم کو لوٹنا پلٹنا ہوگا ہمارے دین میں اور یہ وہ منحج ہے جو ہر زمانے کے بدماشوں کا رہا ہے کہ اللہ کے بندوں کو ڈرانا دھمکانا اور ڈرانہ کے لیے کیا ہے کہ تم ہم ہم تم کو اپنے شہروں سے نکال دیں گے تم کو تمہاری زمینوں سے نکال دیں گے اور یا پھر کی طرح کہ تم ہم تم کو قتل کر دیں گے تم کو پھانسیاں چڑھا دیں گے تم کو سوریہ دے دیں گے تو یہ ہر زمانے کے بدماشوں کا طریقہ رہا ہے چاہے وہ قدیم زمانہ ہو یا موجودہ ہو کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین سے پھیرنے کے لیے ان کا یہ انداز رہا ہے اور اور یہ کب تک ہے اولتعود النفی اور یہ ان کا انداز اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک لوگ انہی کے دین انہی کے منہج پر نہیں چل پڑتے جسے جس معلوم کیا ہوا کہ دین کے دشمنوں کو دین کے دشمنوں کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک تم ان کے دین کو نہ اپنا لو ان کے منحط طریقے پر نہ چل پڑو چاہے ان کی شکرے بنا لو ان کے لباس پہن لو ان کے کلچر اپنا لو لیکن پھر بھی تمہارا نام مسلمان ہے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو اسلام کی طرف تمہاری نسبت باقی ہے نہیں چھوڑیں گے تم کو جب تک تم ان کے دین پر نہیں آ جاتے ولاندردہ ان کے یہود ولن نصارہ حتٰ تتبیا ملت ہوں کہ تم سب ان پر یہود و نصارہ کبھی بھی راضی خوش نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے دین پر نچل پڑو اور یہ وہ چیز ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کافروں کی تہذیب ان کے کلچر ان کی شکلیں ان کے لباس ان کی تعلیم ان کی سیاست ہر چیز ان کی لے لی اور ہر چیز ان کی اپنا لی حتیٰ کہ دیکھنے والے کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون ہے ہندو ہے یا مسلمان ہے یہ کرسچن ہے یا مسلمان ہے اس کی شکل سے بلکہ اس کے کردار سے بھی اس کے عمل سے بھی اس کی بات چیت سے بھی اس کے ہر اٹھنے بیٹھنے ہر چیز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی ہے دونوں کے اندر کو فرق محسوس نہیں ہوتا لیکن جب تک اس کا نام مسلمانوں کا ہے اس کی اسلام کے اسلام کی طرف نسبت ہے کافر اس کا دشمن ہے وہ اس نے کچھ بھی کیوں نہ کر لیا ہو اس کی ہر چیز لے لی ہو لیکن جب تک اسلام کی طرف اس کی نسبت باقی ہے کافر کس دشمی اس کے ساتھ باقی ہے اور یہ وہ چیز جو تاریخ میں بار بار بڑے کھلے انداز سے ظاہر ہوتی رہی ہے اور ہر زمانے میں ظاہر ہوتی ہے اور آج کے زمانوں میں وہ اس میں جو آج سے تقریباً کوئی اٹھارہ پندرہ سترہ سولہ سال سے پہلے 16 سال پہلے جو وہاں پر جنگ چلتی رہی ہے مسلمانوں اور سرگیوں کے خلاف آپس میں تو ان مسلمانوں کا دین کیا تھا ان کی حالت کیا تھی کہ وہ صرف خطنے کے مسلمان صرف نام کے مسلمان ان کو کچھ پتہ نہیں کہ دین کیا ہوتا ہے اسلام کیا ہوتا ہے کیونکہ ستر سال تک وہاں پر کیا منظم رہا کہ جنہوں نے بالکل وہاں سے اسلام کا نام و نشان اکھاڑ دیا تھا حتیٰ کہ مسجدیں ان کی بند رہی تھی قرآن ان کو دیکھنے کو نہیں ملتا تھا تو صرف نام کی حد تک ان کا اسلام کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ صرف خطنے کے مسلمان تھے ورنہ وہی ان کا کلچر جو عیسائیوں کا تھا سربیوں کا تھا وہی ان کی تحریر و تمدن وہی ان کی ہر چیز لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو صرف اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کی اسلام کی طرف نسبت ہے انہوں نے کس انداز سے مسلمانوں کے وہاں پر قتل و غارت کی ان کی عزتیں لوٹی اور آج تک وہاں پر جو ہے وہ اجتماعی قبریں نکلتی ہیں ایک ایک جگہ پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی ہڈیاں برآمد ہوتی ہیں اور حتیٰ کہ حاملہ عورتوں کے بچوں ان کے پیٹوں کو چاک کر کے بچے نکالے گئے اور اس کے پیٹ میں جو ہے کتا یا بلی کو اس طرح کی چیز جو ہے وہ ڈال کر پیٹ کو سی دیا گیا یعنی ایسے ایسے جرم کیے گئے کہ جس کا تاریخ میں کوئی شاید اس کی مثال نہ ملتی ہو صرف جرم کیا تھا اسلام کی طرف نسبت تو یہاں پر بھی اولتعود النفی ملطینہ کہ ہم تمہارے دشمن ہیں تمہاری مخالف کرتے کہ تم کو ہماری بستی سے نکلنا ہوگا یا پھر ہم ہمارے دین کی طرف لوٹنا ہوگا یعنی ہمارے ساتھ رہنے کا اور ہمارے ساتھ دوستی رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے ہمارے دین پر آنا تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر کیا ہے اور کافر کیا چاہتا ہے قارمل اللہدین استقبر و بن قوم ہی کہا ان اس کے قوم کے جو کافر تکبر کرنے والے قوم تھے نہ نخر جن نہ کہ یاش ہم تم کو ضرور نکالیں گے یاش وائب و لدین عام نما اور جو تیرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں من ہم اپنی بستی سے اولتعود النفی ملتینہ یا کہ تم کو پلٹنا ہوگا ہمارے دین نے کالا اولو کنہ کاریین تو شہب علیہ السلام کہ اگر ہم نہ بھی چاہتے ہوں اولو کنہ اگرچہ ہم کنہ ہم ہوں کاریہین اس کو نہ پسند کرتے ہم نہ بھی چاہتے ہوں تمہارے دین میں آنا تب بھی تم زبردستی اپنے دین میں لوٹاؤ گے پلٹاؤ گے ہم کو کدیف تعین اللّہ کدیبہ ہم نے جھوٹ باندھا اللہ پر انفی ملتی اگر ہم تمہاری تمہارے دین کی طرف لوٹ آتے ہیں تمہارے دین میں دین کو اپنا لیتے ہیں بعد ادن جان اللہ ہو اس کے بعد کہ جب ہمیں اللہ نے اس سے بچا لیا اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ شعب علیہ السلام کے ساتھی پہلے کفر پر تھے ایمان لائے تو فرماتے ہیں کہ جب جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمہارے کفر و سے سے بچا لیا ہے تو اب اس کفر و شرک کی طرف دوبارہ پلٹنا جو ہے یہ کیا ہے اللہ پر جھوٹ ہے جھوٹ کیسے ہے اور کس چیز کا جھوٹ ہے وہ شرک و کفر کا جھوٹ اور کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑا جھوٹ کائنات کے اندر شرک ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اس کو رب بنا لو کہ جس کے رب ہونے کا وہ اللہ نے دلیل حجت نادل نہیں کی اور نہ جو نہ رب ہو سکتا ہے ایک طرف خالق ہے اور دوسری مخلوق ہے ایک طرف رب ہے اور دوس اس کا بندہ ہے تم اس کے بندے کو وہ اختیار دے دو وہ صلاحیتیں دے دو جو اللہ کی ہیں اللہ کے مقابلے میں اس کو کھڑا کر دو اس سے بڑھ کر کے کیا جھوٹ ہو سکتا ہے اس لیے کائنات کے اندر سب سے بڑا جو جھوٹ ہے وہ شرک ہے تو اس ہیں باتیں قدیف ترائینہ اللّہ کدیبہ اگر ہم پھر سے شرک کی طرف لوٹتے ہیں کفر کی طرف لوٹتے ہیں تو یقیناً ہم نے پھر اللہ کے اوپر بہت بڑا جھوٹ باندھا انعدنفیب اللہکم اگر ہم لوٹتے ہیں پڑھتے ہیں تمہارے دین میں تمہارے شرک و کفر میں باد ادنجان اللّہ منہا اس کے بعد کہ جب ہم اللہ نے اسے بچا لیا اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا ہاں حدیث یاد ہے کسی کو کہ سراس منقنفی وجادہ بحن حلارت العمان کہ جس میں تین چیزیں پیدا ہو جائیں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے پہلی کیا ہے یقون اللہ رسول حب علیہ میں سوا ہوں کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کے محبت ہو اور حب المرآ لب و الا اللہ کہ صرف اللہ کی خاطر کسی بندے سے اس کی محبت ہو کسی اور چیز کے لیے نہ ہو اور تیسرا کیا ہے تو ان یک رہا یک رہا عنیق دفعہ فل کہ اس کو کفر سے نکلنے کے بعد کفر کی دوبارہ طرف دوبارہ لوٹنا ایسے ہی اس کے لیے ناگوار ہو ناممکن ہو کہ جس طرح اس کے لیے آگ میں ڈلنا اس کے لیے ناگوار ہو تو اس لیے جب ایمان دل میں آ جاتا ہے تو واقعی حقیقت میں اس وقت پھر آدمی ممکن نہیں کہ کفر کی طرف لوٹے اور کفر سے مراد نہیں کہ آدمی کھلے طور پر کافر ہو جائے کفر کی مختلف شکلیں ہیں کفر کے اعمال کرنا کافروں جیسے کیا کافروں جیسا ہو جانا ان کے کلچر اپنا لینا ساری وہی چیزیں ہیں تو اس لیے یہ اسی وقت ہوتی ہیں جب ایمان دل میں نہیں ہوتا یا ایمان صرف دعووں کی حد تک ہوتا ہے اس وقت یہ چیز ہوتی لیکن جب ایمان دل میں آ جاتا ہے تو اس وقت ایمان کا مزہ بھی آتا ہے عبادت کا مزہ بھی آتا ہے اور ایمان پر استقامت بھی انسان کو مل جاتی ہے پھر نمکن ہے کہ آدمی کفر کی طرف لوٹے تو یہاں پر بھی شاء علیہ السلام کا قوم کو یہ خطاب کرنا ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے وہ کیا ہے کہ اولو وکن کار ہین کہ ہم نہ بھی اگر چاہتے ہو پھر بھی تمہارے دین کی طرف لوٹے قدیف ترعینہ اللہ قریبہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں ان فی ملتی کو تمہارے دین کی طرف لوٹتے ہیں تو ہم نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا جان اللہ منہا اس کے بعد کہ جب کو ہم اللہ نے ہم کو بچا لیا اس سے وماء ان نعود دفیعہ اللہ شاہ اللہ ربنہ و مایہ اور نہیں ہمارے لیے ممکن یا نہیں ہمارے لیے لائق ان نعود حا کہ ہم پلٹے لوٹے تمہارے اس دین کے کفر شرک کی طرف اللہ عیشا اللہ رب مگر یہ کہ اگر چاہے اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے یہاں پر ایک بہت بڑا سبق ہم کو حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ کبھی بھی کسی کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ اعتماد اور بھروسہ کس پر ہے اللہ پر حتیٰ کہ نیک عمل کے حوالے سے بھی ایمان کے حوالے سے بھی کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو ایمان کے ایسے درجے پر پہنچ چکا ہوں کہ کبھی بھی اس ایمان سے نہیں نکل سکتا تقوی نیکی کے اس مرحل تک پہنچ چکا ہوں کہ کبھی بھی اس سے واپس نہیں لوٹ سکتا کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور تو اور جہانوں کے امام نبیوں کے سردار سیدمے کو تو کیا دعا کرتے ہیں